حضرت شیخ عبد القاعظ انہی تھے हم. ہم ان کے پیروکار ہیں ہم ہمبلی کیوں نہیں ہیں دیکھیے جب ہمارے علما لکھتے ہیں کہ چاروں مذہب حق ہیں چاروں حق ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی اختیار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں مذہب اس سے افضل یا مذہب سے مراد ہوگا طریقہ دین نہیں فلاں مذہب فلاں سے افضل ہے یہ بھی ہم نہیں کہیں گے چاروں ایما کے پاس اپنے دلائل ہیں اور ہم بلکہ چاروں مذہب کے لوگ اس میں متفق ہیں کہ اگر ہمیں اپنے مذہب کا امام یعنی حنفی امام نہیں ہو شرائط امامت اگر اس میں پائی جائیں تو ہم شافی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے حملی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے اور جناب مالکی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی میں منوڑا کیماڑی میں کچھ آبادیاں ایسی ہیں جو کوکن کے رہنے والے لوگ ہیں یہ شافئی اب یہیں سے چلے جائیے عالمگیر روڈ یہ جو گل بہار وغیرہ چادی حال اس کے سامنے کی جو آبادی ہے، یہ سب کوکنی اس باغ کے پیچھے آپ چلے جائیں وہاں بھی ساری آبادی جو کوکنیوں کی ہے اور وہاں کوکنیوں کی ایک مسجد بھی ہے یہ سارے حضرات جو ہیں امام شافی کے مقلد پوری کراچی میں شافی حضرات کی ایک مسجد ہے یہ عالمگیر روڈ جہاں ختم ہو تو جو گراؤنڈ آتا ہے گراؤنڈ اس طرف آپ چلے جائیں وہاں شافی حضرات کی مسجد ہے اور امام بھی الحمد ہمارے ہمارے دارالمجیدیا کے فارق تیسن جن کا نام قاری محمد اسماعیل صاحب ہے وہاں کے شافی حضرت وہاں نماز پڑھتے ہیں اور محلے کے جو حنفی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز کب نہیں پڑھیں گے وہ جب ہے کہ جب ان میں کوئی شرعی کوتاحی ہو شرائط امامت نہیں ہو تب ہم نہیں پڑھیں گے ایک بات وہ افسر کی نماز ہمارے امام کے وقت میں پڑھائے ہے یعنی جب سایہ ڈبل ہو جائے جس کے ہم تفصیل پہلے بتا چکے ہیں وہ ایک مثل سائے میں جیسے آج کل چار بجے ان کا اثر کا ہو جاتا ہے اگر وہ چار بجے اثر کی نماز پڑھا ہنفی ان کے پیچھے نہیں پڑھائیں ہم نماز پڑھتے ہیں ساڑھے پانچ بجے بس شروع ہوتا پونے چھ بجے اگر وہ ہمارے وقت میں پڑھائیں ہم شافی کے پیچھے نماز پڑھ لیں کب جبکہ ہمارا امام موجود نہ ہو تو آخر پورے کراچی کے شافی حضرات ہنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پوری کراچی میں اور کسی کو تردد بھی اس میں نہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی انوں کے متعلق یہ مشہور ہے یہ متقط یہ بات ہے کہ امام حضور غوث سے رضی اللہ عنہ نے مذہب حملی اس لیے اختیار کیا کہ ان کے دور میں یہ تینوں مذہب تو زندہ تھے لیکن مذہب حملی بالکل مفقود ہو گیا تھا ایک بار اور اس زمانے میں بغداد میں حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور بھی تھا دریا دجلہ کے کنارے ان کا مزار تھا آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے تک ان کا مزار دریا دجلہ کے کنارے تھا لیکن دریا میں جب توریانی آتی ہے تو لوگوں نے توجہ نہیں کی اور حفاظت نہیں کی تو ان کا مزار بھی دریا دجلہ میں کہیں بہہ گیا اور اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو ہمارے یہاں جب کہ چاروں مذہب حق ہیں تو یہ تو ہماری وزہ داری ہے کہ امام حضرت غوث اعظم باوجود عملی ہونے کے ہم ان کو غوث اعظم مانتے کیونکہ ان کے مذہب کو بھی حق مانتے نا غلط تو نہیں مانتے تو اس لیے ایک بات ایک بات اگر آپ سنیں تو بڑی اچھی یہ دیکھیں کوئی یہاں نماز باندھتا سب سے پہلے تو مقلد کسی امام کا ماننے والا ہو بے مہار کا اونٹ نہ ہو کہ جدھر چاہے مو مارتا رہے مقلد بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھتے با لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں کئی قول ہیں ہمارے امام کا قول یہ تحت و سرہ ناف کے نیچے باندھے جائیں اور اس میں چار حدیثیں ابو داود شریف کی ہیں اور دیگر بھی حدیثیں ہیں اس پر ہم بیسنک اچھا امام شافی کا ایک مذہب ہے فوق کا یعنی ناف کے اوپر باندھے یہ اور بہت سے حضرات شافی اللہ صدر وہ سینے پر باندھتے اس طریقے سے ہاتھ چلیے عراوی نے حضور کو دیکھا کہ سینے پہ باندھے تھے ناف کے اوپر باندھے تھے ناف کے نیچے باندھے جیسے ہنفیوں کا مذہب ہے تو یہ چاروں مذہب ہیں جن کو شافئی حملی مالکی اور ہنفی کہا جاتا تو یہ دیکھی ان مذہب کے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ہر ادا کو زندہ رکھا جیسے حضور نماز پڑھی ہر ادا جو ہے وہ زندہ ہے اگر حضور نے سینے پر ہاتھ باندھ کے پڑھی تو شافی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں ہاں ہنفی جو ہیں وہ گویا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں البتہ ایک بات محل نظر جت ہماری نظر یہ ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی بعض حملی حضرات جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس کی کوئی دلیل حدیث کی کتاب ملی نہیں حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہو اچھا اب امام احمد ابن حمل جو حضرات درس و تدریس کے دنیا کے لوگ امام احمد ابن حمل کے دو قول اچھا اس میں مدرس کے لیے یہ ججمنٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ امام مالک کا پرانا مذہب کیا تھا نیا مذہب کیا تھا ایک قول تو یہ ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے بعد میں امام مالک نے رجوع کیا اور وہ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے بازوں نے کہا نہیں اس سے رجوع کیا اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے مگر ہمیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ملی نہیں ایک مرتبہ ہم مکہ شریف میں حاضر تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نماز تو ہماری طرح پڑھے تو ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ شکل و سورت سے لگا کچھ عالم ہے تو میں نے ان سے کچھ ہلکا پلکا تعارف چاہا کہ آپ کہاں سے آئے کیا نام انہوں نے کہا میں لیبیا سے آیا اچھا میں نے کہا تو آپ فک کے معاملے میں کون سا مذہب رکھتے ہیں انہوں نے کہا میں مالکی ہوں. میں نے کہا کیا آپ کے ذہن میں امام مالک کی کوئی دلیل کوئی حدیث ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی جیسے میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی اس عالمی دین بھی بڑا دلچسپ اس نے مجھے کوئی حدیث یا امام مالک کو قول تو پیش نہیں کیا اور مجھے اس نے یہ کہہ کر ترخا دیا کہ بھئی اختلاف اس میں نہ کہ یہاں ہاتھ باندھو یہاں ہاتھ یہاں باندھو ہم نے کہیں مت باندھو لہذا کھڑے ہو سی آپ اختلاف کرتے ہیں کہاں ہاتھ باندھو ہم نے کہیں بھی ہاتھ مت باندھو میں نے کہا یہ دلیل تو نہیں آپ تو امام کا قول پیش کریں آپ اگر امام مالک کے مخلف یا کوئی حدیث پیش کریں یہ کہہ کر کے کہ وہ رخصت ہو گئے پہرا دلیل انہوں نے بھی ہمیں نہیں دی بہر بات دور ہو گئی نہ کرنے کوئی حدیز بتا دیجی یہ بھی کی بحث ہے ایک ہم نے جب اس کا فتنہ اٹھا ہے نا والے میں گجرات میں اسلام آباد میں پنڈی میں تو ہم نے تمام کتابوں کو جمع کر کے پورے ان کے دلائل بڑے غور سے دیکھ اور اس کے بعد دو سال کی محنت کے بعد ہم نے کتاب لکھی اور شادیاں اسٹال پر اگر کتب ہے تو موجود ہے رسول خدا کی نماز اس میں ہم نے پورے دلائل نقل کیے ہیں جو امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کے جب آپ نے سوال کیا ہے تو لیجیے اس کا جواب بھی سن لیجیے باپ رفع دین نہ کرنے پر دلیل کیا سہا سدا مسلم شریف کی حدیث مسلم شریف میں ہے حضور علیہ السلام تشریف اللہ صحابہ کرام کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا نماز سکون سے پڑھا پڑھا کرو یہ کیا گھوڑے کی طریقے سے دم ہلا ہے ایک شمس قبیلہ تھا ایک شمس اور اس میں گھوڑے وہ لوگ بہت زیادہ پالتے تو وہ شمس قبیلے کے جو گھوڑے تھے بہت زیادہ وہ ہن ہنا کر دم اس طریقے سے اڑاتے تھے اپنی تو انہوں نے فرمائی یہ کیا گھوڑے کی طریقے دم ہلا رہے نماز کو سکون سے پڑھو اس لیے امام نسائی اس حدیث شریف کے اس باب میں لائے اس میں انہوں نے باب باندھا کہ نماز سکون سے پڑھنے کا بیان یعنی رفا دین نہیں کیا جائے یہ حدیث وہاں لائے اب سنیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب حضور نے فرمایا کہ گھوڑے کی دم کے طریقے سے کیا کر رہے اس لفظ نے رفع دین کو منسوخ کر دیا اب رفع دین جائز نہیں ایک بات یہ ہے مسلم شریف ترمیز شریف حدیث سنی حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ جو حضور کے وقت میں جوان تھے حضور سے اقتصاد فیض کیا حضرت عبداللہ ابن مسود نے لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام ان سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر بتاؤں جو میں نے حضور علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا نے کا ضرور بتائیے انہوں نے دو رکعت کی نیت کی اور نیت کرنے کے جب نماز پڑھی تو راوی کہتے ہیں صرف انہوں نے پہلی مرتبہ رفع دین کیا, کیا مطلب تکبیر تہرمہ میں ہاتھ اٹھایا رفع کہتے ہیں اٹھانے کو یدین دین مانے دو ہاتھ رفع دین کب کیا جب انہوں نے نماز کا آغاز کیا اللہ اکبر کہنے کے بعد اب انہوں نے پوری نماز میں رفا نہیں کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تھا حضور علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ صحابہ میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے رفا تو کیا نہیں حضور تو رفا کرتے تھے. دو باتیں تیسری بات آئی ایک بہت بڑے امام گزرے اگر ان کے شاگرد ترقی کرتے تو وہ پانچ مذہب ہوتا ہے چار تو ہیں نا وہ پانچواں ہوتا اوزائی ان کا نام تھا امام اوزائی وہ حرم شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ ان میں ملاقات ہو گئی جو ملاقات ہوئی تو دونوں کا تعارف ہوا انہوں نے کہا آپ کون ہیں مجھے اوزائی کہتے ہیں فرما وہ جو مشہور امام اوزائی کرنے لگے ہاں آپ کون ہیں کہا ابو حنیفہ وہ جو کوفے کا امام ایک مشہور ہے بو ہنیفا وہ تم کہن لگے ہاں فرما مجھے عجیب بات لگتی ہے کہ تم اتنے بڑے امام ہو اور تم رفیدہ نہیں کرتے امام ابو ہنیفا نے فرما آپ دلیل لائیے آپ رفید کرتے ہیں آپ اپنی دلیل لائی حضرت امام اوزائی رحمت اللہ لال دلیل بیان کی میں نے حضرت ابن شہاب سے سنا ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے سالیم سے سنا سالیم کہتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ اللہ سے سنا حضرت عبداللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز میں رفا کرتے تھے یہ میری حدیث امام بو ہنی فرما اب میری حدیث سنیے میں نے اپنے استاد حضرت حماد سے سنا حضرت حماد نے تابئی ہیں ان کے استاد ابراہیم نقئی انہوں نے ابراہیم نقئی سے سنا ابراہیم نقئی نے حضرت القمہ اور حضرت اسود سے سنا اور حضرت القمہ حضرت اسود نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ حضور علیہ السلام رفع دین نہیں کرتے تھے امام اوزائی نے کہا میری اور آپ کی حدیث میں فرق کیا ہے جو ترجیحات میں آپ لے رہے ہیں پر سنی ترجیح کیا حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے زمانے میں بچے تھے اور اس زمانے میں بچے پچھلی صف میں ہوتے تھے ٹھیک اور عبداللہ اللہ ابن مسعود جوان تھے یہ اگلی صف میں ہوتے تھے تو جو اگلی صف میں ہو وہ زیادہ جانتا حضور کی نماز یا جو پچھلی صف میں وہ زیادہ جانتا امام اوزائی خاموش ہو گئے تو یہ ہماری دلیل ہے اس لیے ہم رفا دہ نہیں کرتے اس کی منسوخی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے سارے صحابہ کو نماز پڑھ کے بتائی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور ہمارے راوی کیا ہیں جس سے ہم حدیث لیتے ہیں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ ان کے استاد حضرت حما ان کے استاد حضرت ابراہیم نقی جو مشہور تابع بھی ہیں اور دادا استاد امام ابو حنیفہ وہ شاگرد حضرت القمہ اور حضرت اسود حضرت القمہ حضرت اسود حدیث میں شاگرد عبداللہ ابن مسعود کے یہ ہماری سند ہے جو حضور علیہ السلام تک پہنچی جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہم نے حضور کو رفع دن کرتے نہیں دے